الحمد لله رب والسلام اما بسم اللہ والسلام يا رسول اللہ علی حبیب اللہ علی کابی علی بیا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلم شریف حدیث نمبر چار سو آٹھ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز اس پر دس رحمتیں بھیجتا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی وعلی آلہ جہنم جسے اردو میں دوزخ بھی کہتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ قہر و غضب کا مظہر ہے جہنم کے اندر طرح طرح کی سزائیں جن کو کوئی بھی نہیں سہ سکتا کتنا ہی طاقتور شخص ہو نہیں سہ سکتا اللہ ہمیں اپنا خوفتا فرمائے جہنم کا خوفتا فرمائے ہمارے بزرگ ہمارے اسلاف جو ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں رہتے تھے جہنم سے کس قدر ڈرتے تھے سنیے اللہ ہمیں بھی اپنا خوفطا فرمائے حضرت سینا سواد بن عبداللہ قریعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم حضرت عمر بن درہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ سمندر کے کنارے رہا کرتے تھے یہ بزرگ صرف سہری کے وقت کھانا کھاتے تھے ہم ان کے پاس کھانا لائے تو انہوں نے کھانے میں سے لکما اٹھا کر اپنے منہ کے قریب کیا تو کوئی شخص تحجد کی نماز پڑھ رہا تھا اور ان آیات کی تلاوت کر رہا تھا پارہ پچیس سورج خان آئے تینتالیس تا پچاس جسین کل مغلی اگلی فلم کا پیڑ تحوڑ پیڑ میں درخت تھی بے شک تھوہڑ کا پیڑ گناہ گاروں کی خوراک ہے گلے میں تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارتا ہے جیسے کھولتا پانی جوش مارے جہنم کے اندر جو جہنموں کو غذا دی جائے گی کھانا کھلایا جائے گا وہ ہوگا تھوہڑ نامی ایک زکوم نامی درخت کا جو گلے میں تانبے کی طرح گلے میں اٹک جائے گا اور تانبے کی طرح پیٹ میں جا کے جوش مارے گا جیسے پانی ابلتا ہے بوائل ہوتا ہے یہ آئے حضرت عمر بن درحم رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ شہری کے وقت صرف کھاتے تھے انہیں سنی تو بے ہوش ہو گئے اور لکما ان کے ہاتھ سے گر گئے فجر کا وقت جب شروع ہوا تو ان بزرگ کو ہوش آیا تو سات دن تک اسی حالت پر رہے کچھ بھی نہیں کھاتے تھے جب بھی کھانا لایا جاتا تو انہیں یہ آیاتیں مبارکہ یاد آ جاتی جن میں جہنمیوں کی خوراک کا ذکر ہے تو یہ بغیر کھائے اٹھ جاتے یہ حالت دیکھ کر ان کے دوستوں نے کہا سبحان اللہ کیا اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتے بار بار اصرار کیا تو آپ نے کچھ کھانا کھانا شروع کیا لاہ اکبر یہ اللہ والے جہنم سے کتنا ڈرتے تھے اور ہم میں سے کتنے ایسے کہ جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں مگر اللہ تعالی سے نہیں ڈرتے جہنم سے نہیں ڈرتے ان گناہوں پر ملنے والے عذابات کا معلوم ہی نہیں ہے اور معلوم ہے تو خوف نہیں ہے ایسی صحبتیں بھی نہیں یاد رکھیے اگر چھوٹا گنا بھی کیا تو جہنم کی حقداری ہو گئی اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ عدل کرے اور جہنم میں ڈال دے اور اس کی مرضی ہے فضل کرے بخشش کرے معاف فرما دے تو اللہ والوں کو جہنم سے کتنا ڈر لگتا تھا ہمیں نہیں ڈرتا ہمیں ڈرنے لگتا یہ ہماری جہالت ہے یہ ہماری کوتا ہی ہے یہ اللہ والے نیکیاں کرتے تھے اور ڈرتے تھے اور ہم گناہ کر کے بھی نہیں ڈر رہے اللہ کی پناہ حضرت سنا صالح مرری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عطا سلم رحمت اللہ تعالی علیہ سے ارض کیا گیا آپ نے کھانا پینا کیوں چھوڑ دیا فرمایا جب میں جہنمیوں کے پیپ کو یاد کرتا ہوں تو اسے کھانا نہیں کھایا جاتا میرے حلق سے کھانا اترتا نہیں ہے پانی بھی نہیں اترتا اللہ اکبر لاہ اکبر نار جہنم تما دے تو یا اللہ میری جھولی برے دے آمیں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے امانتا فرما دے اللہ جرنی مینندار اللہ ہما جرنی م توڑ جہنم کا جو درخت ہے یہ جہنم میں پیدا ہوا ہے اللہ کی شان ہے آگ کے اندر درخت پیدا ہوگا اللہ کی شان ہے جو چاہے کرنے والا بارہ تیئیس پور فوف فات تا چونسٹھ سنی اور خدا کا خوف پیدا کیجیے جہنم کا خوف پیدا کیجیے گناہوں سے توبہ کیجیے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے ہے ان تخرج فی اصل الجحیم خروجو فیل جہین کی فَإِنَّهُمْ کلون مِنْهَا ہلی اون من ہلبت ترجمہ کنجور بے شک وہ ایک پیڑ ہے یعنی درخت ہے جہنم کی جڑ میں نکلتا ہے اس کی شاخیں جہنم کے دراقات میں پہنچتی ہیں جنت میں ہیں دراجات بلندیاں اور جہنم میں ہیں دراقات گہرائیاں تو اس جہنمی درخت کی شاخیں جہنم کے نچلے درکات میں پہنچتی ہیں اس درخت کا شگوفہ جیسے دیوں کے سر بہت ہی بدحبد بہت ہی خوفناک پھر بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے کون جہنمی کھائیں گے کیوں کھائیں گے اتنا کڑوا اور بد مزہ اور خوفناک درخت پھر بھی کھائیں گے کیوں کھائیں گے بھوک کی شدت ہی ایسی ہوگی مجبورن کھائیں گے پھر اس سے پیٹ بھریں گے پھر بے شک ان کے لیے ان پر کھولتے پانی کی ملونی ہے جہنمی جہنم میں دوزخی دوزخ میں اس خوفناک درک سے پیٹ بھریں گے پھر ان کو جلتا ہوا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا است اللہ ایک مدت تک پیاس کی تکلیف میں جہنمی رکھے جائیں گے جب پانی دیا جائے گا تو کھولتا ہوا اس کی گرمی اور سوزش اس ٹھہر کی گرمی اور جلن سے ملے گی تکلیف اور بے چینی بڑھا دے گی اللہ کی پنا اللہ کی پنا جہنمیوں کو آگ کے کانٹے کھلائے جائیں گے پاراتیسور غاشیہ کی آیت نمبر چھ اور ساتھ میں اس کا بیان ہوتا ہے لئی صلیم یغنی من منجو من ان کے لیے کچھ کھانا نہیں مگر آگ کے کانٹے کہ نہ فرم ہی لائیں نہ بھوک میں کام دیں کھانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو بھوک مٹ جاتی کھانے کا دوسرا فائدہ کیا ہے کہ بدن کو کھانا طاقتور کر دیتا ہے یہ دونوں اصاف جہنمیوں کے کھانے میں نہیں ہوں گے بلکہ ان کا کھانا بھی عذاب ہوگا عذاب مستقفر اللہ پارا انتیس سورہ مزم مل کی آیت نمبر تیرہ میں شاید ہوتا ہے اور گلے میں پھنستا کھانا اور دردناک عذاب تو یہ کھانا کیسا ہوگا جیسے کانٹے حلق میں چمٹ جائیں گے نہ نیچے اتریں گے نہ باہر نکال سکیں گے تو بس استقفراللہ استفر اللہ حضرت سین امام ابولیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہنمیوں پر پیاس مسلط کی جائے گی پھر انہیں زکوم کے درختوں کی طرف لایا جائے گا وہ زکوم جس کے گاھے شیطان کے سروں کی طرح ہوں گے اسے کھائیں گے وہ ان کے خلکوم کو پکڑ لے گا گلے کو پکڑ لے گا یہ زکوم درخت کا جو کھانا ہوگا پانی مانگیں گے تو گرم پانی لا کر پلایا جائے گا منہ کے قریب لائیں گے تو اس کی گرمی سے چہرے کے گوشت کو اس کی گرمی نوچ لے گی مجبوری سے پئیں گے تو پانی پیٹوں میں جوش مارے گا بوائل کرے گا اور جو کچھ ان کے پیٹ میں ہوگا سب باہر آ جائے گا پھر انہیں پیاس ستائے گی تو کسی وقت زخوم کی طرف لایا جائے گا کسی وقت گرم پانی کی طرف لایا جائے گا المان الامان الامان, الامان. اللہ ہوما من النار اللہ ہوم من النار اللہم ہوں من جرنی یا اللہ ہمیں ہر اس عمل سے بچا جو تیری غزب کو ابھارتا ہے مجھے بے سب مجھے باکش دے Oh, uh -huh. غضب یا کبھی غزہ ترمیزی شریف عدیث نمبر دو ہزار پانچ سو دس ٹو فائیو ون زیرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زقوم جو جہنمیوں کو کھانے کو دیا جائے گا ایک قطرہ اس کا زمین پر ٹپکا دیا جائے ایک ڈراپ یعنی زکوم درخت کو نچوڑا جائے اس کی بون زمین پر ڈالی جائے تو دنیا والوں پر ان کی روزیاں خراب کر دے فرمایا تو اس شخص کا کیا حل ہوگا جس کا کھانا ہی زکوم ہو اللہ اللہ لا ایک قطرے کی کڑواہٹ کلخی بدبو گرمی روئے زمین کے سارے دانے اور پھل خراب کر دے بدبو دار کر دے گرم کر دے اللہ اکبر تو جن کفار کو جن جہنمیوں کو زکوم کھلایا جائے گا جن بت پرستوں کو زکوم کھلایا جائے گا جن ستارہ پرستوں کو زکوم کھلایا جائے گا چاند اور سورج کو پوجنے والوں کو زکوم کھلایا جائے گا اگر اسی حالت میں توبہ کیے بغیر مر گئے آتش پرستوں کو اور جتنے بھی کفار ہیں اسلام کے علاوہ سب کو اگر اللہ ناراض ہوا اور اسی پر ان کا دنیا سے انتقال ہوا تو برباد ہو جائیں گے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ جہنم کی غذا کیسی خوفناک ہے تو آج بڑے مزے لے لے کر کھاتے ہیں بعض سودی کاروبار کرتے ہیں اور بڑے مزے لے کر کیک کھا رہے ہیں تو جی فلاں کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں تو فلاں مشروب پی رہے ہیں اگر اللہ ناراض ہو گیا اے نادان تو پھر جہنم کی غذائیں کھانی پڑ گئی تو کیا حل ہوگا جہنم کا لباس پہنا دیا گیا تو کیا حل ہوگا بعض جہنمی جہنم میں جب ان کو بھوک لگے گی بھوک بھی عذاب کی صورت ہوگی تو وہ جہنمی خود اپنا ہی گوش نوچ نوچ کر کھانا شروع کر دیں گے تو بستفر اللہ استقفر اللہ اللہ جہنم سے آزاد فرمائے کفار جہنم میں جائیں گے اور طرح طرح کے گناہ کرنے والے جن سے رب ناراض ہوگا وہ بھی جہنم میں جائیں گے جہنم میں لے جانے والے اعمال کون سے ان کتابوں میں لکھے ہیں ان دو کتابوں میں اس میں بھی لکھے جہنم کے خطرات نامی کتاب میں یاد رکھیے سود یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے سودی کاروبار کرنا سودی مال کھانا اور یہ سخت کبیرہ گنا ہے سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے یہ جہنم میں لے جانے والا عمل بد ہے تین سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو 276 دو میں اس کا بیان ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو 278 دو ایٹ میں اس کا بیان ہے اور سود خوری کو اللہ اس کے رسول سے لڑائی کہا گیا کتنا بدبخت ہے کہ جو اللہ اس کے رسول سے لڑتا ہے اور جو اللہ اس کے رسول سے لڑے گا ناکامی تو ہوگا نا اللہ اکبر سورہ بقرہ کے آئی نمبر دو سو پچہتر میں اسے کہا گیا وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسب نے چھو کر محبوط بنا دیا پاگلوں کی طرح وہ قیامت میں دھکے کھاتا رہے گا جیسے کسی پر وہ آس آ جاتا ہے جن بھوت سایہ ہو جاتا ہے مختلف انداز سے کہتے ہیں تو قیامت میں وہ اس طرح لایا جائے گا اللہ کی پنا اللہ کی پناہ میرے آقا صلی اللہ علیہ والی ہی نے شب معراج دیکھا کہ بعض لوگوں کے پیٹ کوٹڑیوں کی طرح بڑے بڑے کمروں کی طرح تھے اور ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے پیٹوں کے باہر سے بھی سانپ نظر آ رہے تھے پیارے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہا یہ سود کھانے والے ہیں یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا مراقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا سود کا ایک درہم جان بوجھ کر کھانا چھتیس مرتبہ تھرٹی سکس ٹائمس زنا کرنے سے زیادہ سخت اور بڑا گنا ہے اللہ اکبر تو سود یاد رکھیے کہ قطعی یقینی طور پر حرام ہے جو سود کو حلال بتائے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے اور اب اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم اللہ کے پناہ اللہ کے پناہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے اور اپنے رب اور اجزاجل کو راضی کرنا چاہیے ان کے گنا جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں اور نیکیاں ایمان اور نیکیاں جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں اور کفر اور گناہ یہ جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے امانتا فرماد آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم